السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد اللہ و منہ اللہ کے فضل و کرم سے عیدالضحی کی چھٹیوں کے بعد دوبارہ عقید واسطیہ کی شرح کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے اس سے پہلے عشاء کے بعد ہوا کرتا تھا لیکن چونکہ دن بڑا ہوتا ہو رہا اس وقت اور رات چھوٹی ہو رہی ہے اس کے وجہ سے عشاء کے بجائے مغرب کے بعد درس کر دیا گیا ہے اور انشاءاللہ اللہ یہ مغرب کے بعد درس ہوا کرے گا ہردوار کو مغرب کی نماز کے بعد اور جو صحابہ کی سیرت پر منگل کے دن یشا کے بعد ہوتا تھا وہ بھی منگل کے دن یشا کے بجائے نورن کے بعد ہوا کرے گا اس سے پہلے جو ہم نے بات پڑھی تھی بڑا اہم مسئلہ تھا وہ قرآن سے متعلق اور وہاں یہ بات بتائی گئی تھی کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے جبر امین کے واسطے سے پران نازل ہوا اللہ رب العالمین نے اسے آسمان دنیا کے بیت الحزت پر رمضان کے مہینے میں شب قدر میں ایک مرتبہ نازل کر دیا اور پھر وہاں سے تیئیس سالہ دور میں پرانے قریب نازل ہوتا رہا یہ لفظ اور معنی دونوں تبار سے معجزہ ہے قیامت تک باقی رہنے والا اور اللہ رب العالمین نے کلام فرمایا اور یہ آخر میں اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ کر کے قرآن چلا جائے گا قیامت سے پہلے جس طریقے سے خانہ کعبہ گرا دیا جائے گا کیونکہ دنیا مسلمان باقی نہیں رہیں گے تو خانہ کعبہ کی بھی ضرورت نہیں رہے گی تو قیامت سے پہلے خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا اسی طریقے سے قیامت سے پہلے قرآن چاہے وہ مصاحب کی شکل میں ہو یا حفاظِ کرام مسلمانوں کے دلوں میں محفوظ ہو اللہ تعالی قیامت سے پہلے اسے اٹھا لے گا سارے حروف کیونکہ دنیا میں مسلمان باقی نہیں رہیں گے اور جب مسلمان نہیں رہیں گے تو قرآن کی بھی ضرورت ختم ہو جائے گی جیسے خانہ کعبہ کی ضرورت ختم ہو جائے گی تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام میں محفوظ ہے قیامت تک باقی رہے گا اور یہ اللہ کرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک معجزہ ہے جیسے اللہ ارب العالمین نے صادقہ انبیاء کو معجزہ دا لیکن معجزے وقتی تھے وقت کی مناسبت سے معجزے تھے لیکن یہ معجزہ پرانے کریم کا ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے یہ بات بتائی گئی سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام مخلوق نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت ساری کی ساری اللہ کی ذات سے متعلق ہے لہٰذا یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے یہ مخلوق نہیں ہے اور اس کے تعلق سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی آزمائش ہوئی اور اللہ رب العامین نے آپ کے ذریعے سے دین کے خاص اڑوائی اس لیے بات کہی جاتی ہے کہ دو بڑی آزمائشوں میں اللہ رب العامین نے دو بردوں سے کام لیا ایک تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اللہ کرسور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد یہ آپ کے وفات کے وقت لوگ دین اسلام سے مرتد ہونے لگے تو اللہ رب العالمین ابو مکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے ان کی الفاظ فرمائی اور دوسرا جب قرآن کریم کے تعلق سے جو اہل بدعات تھے اہل باطل تھے انہوں نے عقیدہ گڑھا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کے مخلوق رحمت اللہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے تو اس وقت اللہ رب العالمین نے امام احمد برحم رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سے دین کی اور عقیدے کی حفاظ فرمائی لہذا ان دونوں عظیم ہستیوں کا دنیا کے تمام مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور امام احمد بلحم الرحمۃ اللہ علیہ کا اس وقت بڑے بڑے علماء خاموش ہو گئے اور اس طریقے سے کسی نے تعویر کر لی اور کسی نے جبر میں آ کر کے بھی ہم مجبور ہیں انہوں نے وہ عقیدہ اپنا لیا زبان ہی سے صحیح جو اس وقت کے خلیفہ کا تھا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے قرآن مخلوق نوز بلّہ اور جو اس بدعقیدگی کے خلاف ڈٹے رہے انہیں قید و بند کی صحبتیں اٹھانی پڑیں جیل میں جانا پڑا بڑی سزائیں کو دی گئی بہت سارے علماء جیل ہی کے اندر وفات پا گئے اور اتنا بڑا فتنہ تھا یہ اتنی بڑی آزمائش تھی کہ یہ سب کے ساتھ تھی حتیٰ کہ جیل میں ہوتے تھے ان سے سوال کیا جاتا تھا قرآن کے تعلق سے اگر وہ کہتے قرآن مخلوق ان کو چھوڑ دیا جاتا اور اگر کہتے نہیں قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام مخلوق نہیں ہے تو ان کی سزا میں اضافہ کر دیا جاتا تھا جی امام محمد حمبر رحمۃ اللہ علیہ ڈٹے رہے اور اس طرح کے سور کو کشورما کا نام آتا ہے محمد بن نور رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی عقیدے پر ڈٹے رہے لیکن وہ بھی ان کی ظلم کو کتاب نہ لا سکے اور ان کو وہ بھی جیل کے اندر ان کی وفات ہو گئی ایسا بہت سارے علماء تھے جنہیں خوب صدائیں دی گئی مارا گیا جلات کے حوالے کیا گیا اور ان پر کوڑے برسائے گئے کالی کوٹریم ان کو بند کر دیا گیا اور مختلف قسم کی صدائیں ان کو دی گئی لیکن امام حمد بن بنحبر رحمتہ اللہ علیہ ڈٹے رہے اور اس پر قائم رہے کہ اللہ تعالیٰ کہ یہ کلام ہے مخلوق نہیں ہے کیونکہ اگر مخلوق مان لیں تو پورا دین درہم برہم ہو جائے گا پورا دین ختم ہو جائے گا جیسے چاند اللہ کی ایک مخلوق ہے سورج اللہ کی ایک مخلوق ہے انسان اللہ کی مخلوق ہے ریاض قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق اس کا کوئی معنی باقی نہیں رہ جائے گا پورا دین ختم ہو جائے گا پوری شریعت باطل ہو جائے گی اس لیے عقیدہ ان لوگوں نے گڑا جو متضلات تھے جہنیت ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام کا اللہ کی صفات کا اللہ کے نام کا تمام چیزوں کا انکار کرتے تھے تو ان لوگوں نے عقیدہ گڑھا اور کب یہ تیسری صدی ہجری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد تیسری صدی ہجری کے اندر اس سے پہلے دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو کہتا رہا ہو کہ قرآن مخلوق ہے تیسری صدی ہجری کے اندر یہ فلسفیوں سے معتضلہ اور اس طریقے سے جو اہل باطل ہیں دیگر ادیان کے ماننے والے نشارہ اور اس طریقے دیگر لوگوں سے متاثر ہو کر کہ عقیدہ گڑھا گیا ہے قرآن محروخن الب اللہ اس لیے بہت بڑی بعض عقائدگی تھی اور اتنا بڑا فتنہ تھا یہ کہ بڑے بڑی علماء نے خاموشی اختیار کر لی اور اس طریقے سے کچھ علماء نے تعویل کر لی کچھ علماء نے کہا کہ بہمارے پاس ان کا ظلم برداشت کرنے کے لیے طاقت نہیں ہے اور شریعت نے آسانی دی ہے اس آسانی کا فائدہ اٹھاتی ہے اور زبان سے قرار کر لیا لیکن امام حمبر حمل اللہ علیہ علم کے پہاڑ تھے وہ تو بہت دبلے پتلے تھے زیادہ موٹے نہیں تھے ماما بن عمل الرحمت اللہ علیہ ریق سلم نے بیان کیا ان کی سیرت بہت دبلے پتلے تھے لیکن علم اور ایمان میں پہاڑ تھے وہ ان کے تین تین بادشاہوں کا ظلم برداشت کیا ماما بن رحمۃ اللہ علیہ نے تین تین بادشاہوں کا اور فلفا کا ظلم برداشت کیا اتنی ان کو سدائے دی گئی وہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو بیڑیاں اور جو زنجیروں میں جکڑا گیا میرے جسم کی وزن سے زیادہ وزن وہی تھا مجرموں کے طریقے سے ان کو رکھا گیا کہتے تھے میں چل نہیں پاتا تھا اتنا زیادہ موٹی بیڑیاں میرے ہاتھوں کے اندر پاؤں کے اندر پہنائی گئیں کہ میرے لیے چلنے میں تکلیف ہوتی تھی میں چل نہیں پاتا تھا بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا اتنے مستاب الدہات تھے امام بلحم الرحمۃ اللہ علیہ کہ جب, جب معمون جو پہلا خلیفہ جس نے اس بد کو بڑھایا اور پروان چڑھایا اور اس طریقے سے کو علماء کو سدائیں دی یہ پہلا بادشاہ ہے دو سو اٹھارہ میں جس کی وفات ہوئی فرماتے ہیں کہ جب مامون کے سامنے ان کو حاضر کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے دعا کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تو اسے موت دے دے اور مجھے مامون کا سامنا نہ ہو اللہ ان کی دعا قبول فرمائی اور راستے میں تھے یہ بادشاہ کے پاس جا رہے تھے اور اسی وقت خبر آئی کہ مامون کی وفات ہوگی مامون اچانک مر گیا اس کے بعد اس کا بھائی تھا محتسم باللہ اس نے اپنے بھائی کو کی کہ اس کو اپنانا ہے اور لوگوں کو اس میں لوگوں کو مجبور کرنا کہ عقیدہ رکھیں کہ قرآن مخلوق ہے نعوذ باللہ بلّہ نظالی تو معتصم نے اپنے بھائی کی وصیت قبول کی اور اس طریقے سے احمد بن بلحمب الرحمۃ اللہ علیہ اس کے دربار میں حاضر ہوئے معتصم کے اور راستے میں کئی لوگوں نے آ کر کے یہ ماں محمد الرحم الرحمۃ اللہ علیہ کو تلقین کی وصیت فرمائی ان میں سے ایک کسان آدمی کے بارے میں آتا ہے کہ جب محمد الرحم الرحمۃ اللہ محمد بن رحمۃ اللہ علیہ علی جا رہے تھے تو وہ آدمی آئے اور کہا کہ میں کسان ہوں میرے پاس زیادہ علم نہیں ہے لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام مخلوق نہیں ہے اللہ کی صفت مخلوق کیسے ہو سکتی ہے آپ اس پر ڈٹے رہنا اگر تمہیں قتل کر دیا گیا تو جنت ملے گی اگر چھوڑ دیا گیا تو عزت کی والی زندگی ملے گی تمہارے درمیان جنت کے درمیان صرف شہادت رکاوٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اس کسان کی بات سن کر کے میں اس پر ڈٹا رہا اور کچھ کہہ رہے کہ ہم آگے گئے تو ایک دین آئے کہ میں بہت دور سے آیا ہوں تو میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے اور مجھے اطلاع ملی ہے کہ بادشاہ کے سامنے آپ کو حاضر ہونا ہے اور اس کے جو معتضلا اور جو غلط عقیدے کے لوگ ہیں ان کے سامنے آپ کا مناظرہ ہونا ہونے والا ہے تو میں آپ کو سیت کر رہا ہوں کہ آپ اس پر قائم رہنا کیونکہ پوری دنیا آپ کے پیچھے ہے پوری امام آپ کی رائے کا انتظار کر رہی ہے کہ امام حامد حمبر رحمۃ اللہ جو کہیں گے کہ ہم ان کا ان کی بات کو مان لیں گے ان سب لوگوں کا بوجھ اور گناہ آپ کی گردن میں جائے گا تو کہتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کی وصیتوں سے اور ان کی ملاقاتوں سے مجھے بہت حوصلہ ملا اور جب بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے تو پورے جلاد اور پورے اس سے پولیس کاملہ اور سارے لوگ موجود ہیں جو معتضلہ جو وزرا بڑے بڑے تھے جنہوں نے بادشاہوں کو گمراہ کے اس عقیدے کے تعلق سارے لوگ موجود تھے ترے یہ تھے محمد بن رحمۃ اللہ علیہ کے راستے میں انتقال ہو گیا جب جیل سے ان کو نکالا گیا بادشاہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے تو ان کا انتقال ہو گیا اکیلے تھے احمد بن حمل رحمۃ اللہ علیہ اور پورے کے پورے اس دربار میں یا جیل کے اندر وہی لوگ تھے جو اس عقیدے کے حامل تھے کہ قرآن مخلوق ہے نا اللہ بن مناظرہ ہوا چار چار دن تک ماں بن الحمد الرحمۃ اللہ علیہ کا وہ ان کا جواب دیتے تھے قرآن کی سے حدیثوں سے صحابہ کے سے اور جب مبوط ہو جاتے تھے تو ابن ابی داود احمد بن نبی دعاد نام تھا اس کا بشر مریسی یہ جو جہمیت کے اور بدعقیدگی کے ضلالت کے گمراہی کے جو امام تھے اس وقت وہ کہتے تھے کہ کافر رہے بادشاہ کہتے تھے کہ بادشاہ سے تم قتل کر دو ورنہ اگر غالب آ گیا تم کمزور پڑ جاؤ گے اس طریقے سے بادشاہ کو مارتے تھے قتل کرنے کے لیے لیکن جو متسم تھا اس کے دل کے تھوڑی سی نرمی تھی اور جو پولیس کمشنر تھا اس نے کہا کہ اے امیر المومن میں ان کو تیس سال سے جانتا ہوں یہ آپ کے تعلق سے یہ کہتے ہیں بادشاہوں کے تعلق سے کہ ان کے خلاف خروج کرنا ناجائز ہے اور ان کی اور ان کے پیچھے نماز پڑھنا حج کو جائز سمجھتے ہیں لہٰذا ان کو چھوڑ دے میں سفارش کرتا ہوں لیکن کسی کی سفارش اس نے نہیں سنی اور اس طریقے سے رحمتہ اللہ علیہ کو بہت ہی دائیں دی گئیں اور ان کو ننگا کر دیا گیا پیٹ وغیرہ رنگی کر کے ان کے اوپر کوڑے برسائے جاتے تھے اور کئی مہینوں تک جیل کے اندر رہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اوپر جو ہے کوڑے برسائے جاتے تھے خوب سخت سے جاتی تھی وہ اتنا کہتے تھے کہ میرے پاس قرآن کی کوئی دلیل آؤ حدیث کی کوئی دلیل آؤ میں بھی ماننے لیں تیار لیکن نہ قرآن میں کوئی ایسی آئے تھے نہ کسی حدیث کے اندر طریقے کا کیونکہ پورا دن ہو جائے اگر کو مخلوق مان لیا کیونکہ مخلوق سے کیا ثابت ہوتا ہے سورج مخلوق ہے چاند مخلوق ہے لہذا قرآن کو اللہ نے شکل میں پیدا کر دیا اس کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا ہے پورا دین باطل ہو جائے گا اسی لیے ڈٹے احمام محمد الحمد الرحمۃ اللہ علیہ اپنے اس عقیدے کے اوپر ایک متضری آتا اور کہتا ہے کہ تم میرے کان میں کہہ دو قرآن مخلوق ہے میں بادشاہ کے پاس سفارش کر دوں گا تمہاری جان بچ جائے گی امام محمد الحمر رحمۃ اللہ علیہ کا تم میرے کان میں کہہ دو کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ کیا میں تمہارے سفارش کروں گا تم میرے کان میں کہہ دو کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے میں اللہ تعالیٰ کیا سفارش کروں گا تمہارے نجات کے لیے تم اس بادشاہ کے بارے میں سے کہتے ہو کہ میں بداختگی کو بنا لوں ڈٹے رہے امام مندمرام تر بہت سدائیں دی گئی علماء نے بیان کیا کہ اگر وہ سدا کسی اور کو دی جاتی ہاتھی کو مارا جاتا تو ہاتھی بھاگ کر کے جو ہے بھاگ جاتا وہاں سے لیکن ان کو بیڑیوں میں چکڑ کر کے اور لکڑیوں کے بڑے بڑے ستونوں میں ان کو باندھ دیا جاتا تھا اور جلاد ان کی پیٹھ پر کوڑے برساتا تھا کہتے ہیں کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے ان کو پتہ نہیں چلتا تھا چمڑے ان کے پیٹھ کے اجڑ گئے اس طرح ان کو صدا دی گئی اے بن بالحمر رحمۃ اللہ علیہ دین ایسے ہی نہیں پھیلا قربانی مانگتا دین یہ تاریخ بن گئی ہے کہ امام بن اللہ علیہ کی کس طریقے سے وہ ظلم کے سامنے اور بدعقی کے سامنے ڈٹے رہے جی ہاں اور انہوں نے کہا کہ نہیں قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام مخلوق نہیں ہو سکتا اور ایک مرتبہ مناظر میں انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں نماز پڑھ رہا ہوں اور میں نے سورہ فلک پڑھی اس کے بعد دوسری رگات کے اندر سورہ ناز پڑھنا چاہا تو میری زبان سدا ہی نہیں ہو رہا ہے. میں اوپر کیا دیکھتا ہوں کہ قرآن مر چکا ہے تو متصم نے کہا کہ قرآن کیسے مر جائے گا تو انہوں نے کہا تم لوگ کہتے ہو کہ قرآن مخلوق ہے مخلوق کے لیے موت ہے ایک دن سارے مخلوق مر جائے گی تو قرآن بھی مر گیا انہوں نے اس طریقے سمجھانے کی کوشش لیکن پھر بھی لوگ نہیں سمجھے تو اس طریقے سے مختلف دلیلیں دی قرآن سے حدیثوں سے لیکن وہ ڈٹے رہے اس عقیدے کے اوپر قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ نے کلام فرمایا ہے مخلوق نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ذات و شفات کے لحاظ سے کیا ہے خالق ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر آپ مخلوق مان لیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و مخلوق کا حصہ ہے اس سے بڑا شرک اور کو کیا ہوگا نعد بلّہ مرزا کہ اللہ تعالیٰ کے اندر مخلوقیت بھی پائی جاتی ہے نعد بلّہ جبکہ اللہ تعالیٰ ذات و صفات کے لحاظ سے مکمل خالق ہے جیسے ہم مخلوق ہیں ہمارا پڑھنا ہمارا لکھنا ہمارا اٹھنا بیٹھنا سب مخلوق ہے ہمارا عمل مخلوق ہے کیونکہ ہم مخلوق اللہ تعالیٰ کے بند ہیں تو اللہ تعالیٰ ذات و صفات کے لحاظ سے خالق ہے لہذا اگر اس کو مخلوق مان لیا جائے تو پورا دین برہم دراہم برہم ہو جاتا ہے اور پھر یہ کہ نوز اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر مخلوقیت پائی جاتی ہے تو یہ بدعقیدگی کی انتہا ہے اس لیے امام محمد نمبر رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے اتنا بڑا کام لیا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر احسان ہے امام احمد بلحم الرحمۃ اللہ علیہ کا کہ عقیدہ ختم ہو گیا یہ ختم ہوگی ظالم ختم ہو گئے لیکن امام محمد بنبر رحمۃ اللہ کی تاریخ باقی رہے اور قیامت تک ان کی تاریخ باقی رہے گی سنی جائے گی سنائی جائے گی ان کی عظیمت ان کا حوصلہ ان کا صبر ان کی استقامت امام احمد الحمد رحمۃ اللہ علیہ کا تو ڈٹے رہے اور اس کے خلاف لوگوں نے کہا کہ ہم بادشاہ خلاف خروج کرتے ہیں کیونکہ یہ بدعقیدگی اور کفر اور شرک ہے پوری دنیا آپ کے پیچھے ہے انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے لیے ان کے خلاف خروج کرنا جائز نہیں ہے دعا کرتے تھے محمد علم رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں کے لیے اتنا ظلم دیا انہوں نے پھر بھی ان کے خلاف خروج نہیں کیا اور جن لوگوں نے خروج کرنا چاہ ان کو سمجھایا ان کو صحیح کے نہیں جائز نہیں ہے کیونکہ خروج کرنے مسلمانوں کا خون بہے گا مسلمانوں کی جانیں جائیں گی عزتیں لٹیں گی اور اس طریقے سے اور مسلمان کمزور ہو جائیں گے خروج میں کبھی فائدہ نہیں رہا حالانکہ کتنا ظلم کیا اس نے تین تین بادشاہوں کا ظلم صاحب معمون کا محتسم کا اس کے بعد واسق تھا جب متوقل آتے ہیں چوتھے خلیفہ تب جا کر کے ان کو نجات ملی تب جا کر کے ان کو جو ہے جیل سے نکالا گیا اور اس طریقے سے پھر درست دینے لگے وہ اور جب واسق کے دور میں محتسم کے دور میں جیل سے نکلے تو کئی مہینوں تک انہوں نے اپنا علاج کرا پھر بھی ٹھیک نہیں ہو پا رہے تھے اتنا ظلم ان کے اوپر کیا گیا لیکن وہ صبر کرتے رہے برداشت کرتے رہے انہوں نے ان کے خلاف خروج نہیں کیا بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہم خروج کرتے ہیں بغاوت کرتے ہیں آپ ہمارا ساتھ دے دیں کیونکہ یہ ظلم ہے اور یہ شرک ہے کہنا کفر ہے یہ اس سے بڑا کفر کیا ہوگا قرآن کے مخلوق کہنا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ان کے خلاف خروج کرنا ہمارے جائز نہیں ہے جی ہم صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا اللہ نے مدد کیا متوقل آتے ہیں تو انہوں نے اپنے سابقہ حکمرانوں کے خلاف جو بدعقیدگی تھی اس کا انکار کیا اور دنیا کے اور پورے جگہ اعلان کرا کہ نہیں قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے تب جا کر کے ان کو راحت ملی امام احمد علام الرحمتہ ڈالے گا تین تین بادشاہوں کا ظلم اور جو ہے تعدی اور ناانصافی انہوں نے برداشت کی تو یہ بہت اہم بات ہے میرے بھائیوں کہ اللہ رب سے کام لیا اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دعا کرنا چاہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے کی دین کے لیے کچھ کام آ جائے اللہ تعالیٰ سے کچھ کام لے لے بڑے پیمانے پر نہ صحیح علاقے کے پیمانے پر خاندان ہی میں صحیح آپ نے اپنے خاندان کے حفاظ کر لی ان کو شرک سے بدعت و خرافات سے بچا لیا آپ کی تاریخ بن جائے گی کہ آپ کے ذریعے سے ہوا کتنے ایسے لوگ ہیں گھر میں ایک آدمی کو اصلاح ہوتی ہے صحیح عقیدے کو بناتا ہے اور پورے گھر والوں کے لیے وہ مشورے راہ بن جاتا ہے پورے گھر والے اس جو ہے کے لیے محنت کرتا اللہ اس کے ذریعے سے پورے گھر والوں کو کی اصلاح کر دیتا ہے بعد میں تاریخ بن جاتا ہے کہ فلاں صاحب ہمارے خاندان میں تھے ان کے ذریعے سے ہم سب کو اصلاح ملی بڑے پیمانے پر نہ صحیح خاندان ہی کے پیمانے پر علاقے کے پیمانے پر انسان اگر اس طریقے سے کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی توفیق دے تو یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں کہ انسان کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح ہو جائے اور اللہ اس کے ذریعے سے دین اور توحید اور سنت کے رسور و ہو اس طریقے سے امام محمد الحمد الرحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑا اللہ عن سے کام لیا اس لیے وہ تاریخ کے لیے ثبت ہو گئے جیسے میں نے کہا شروع میں کہ علماء نے بیان کیا کہ اللہ اللہ نے دو عظیم شخصیتوں کے ذریعے سے دین کے حفاظ فرمائی ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے جب ارتداد کا زمانہ تھا لوگ مرتد ہو رہے تھے اللہ ان کے ذریعے سے دین کے حفاظ فرمائی اور دوسرے اس وقت جب قرآن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ قرآن مخلوق ہے اور سارے لوگ تقریباً اس عقیدے کو بنا چکے تھے کیونکہ سب کو ظلم دیا جاتا تھا سب پر ظلم کیا جاتا تھا عوام الناس سے لوگ پوچھتے تھے جا کر کے کیا تمہارا عقیدہ اس لیے ملمان تک محدود نہیں تھا یہ فتنہ عوام الناس تک یہ فطرہ پہنچ چکا تھا عوام الناس بے کیا جانے وہ کہہ دیتے تھے جو بادشاہ کا دین وہ ہمارا دین ہے ہم بھی مانتے ہیں قرآن مخلوق نوز بلا تو یہ بہت بڑا فتنا تھا گھر گھر پہنچا ہوا تھا ہر شخص کے پاس یہ فتنا پہنچا ہوا تھا لیکن اللہ البلامین امام محمد رحمۃ اللہ کے ذریعے سے دین کے حفاظ فرمائی ہی. جی تو یہ کہنا کہ قرآن مخلوق ہے پورا دین اس سے باطل ہو جاتا ہے اسی لیے اس بات کو مثر رحمۃ اللہ نے بار بار بیان کیا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے اسی لیے بیان کیا بار بار تاکہ یہ یعنی بدعقیدگی ختم ہو اور یہ اس بدعقیدگی سنگینی اور اس کی خطرناکی کا لوگوں کردادہ ہو عقیدہ رکھنا کتنا بڑا جرم ہے کہ قرآن عظبر اللہ تعالیٰ کا حقیقی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے جیسا کہ جامعہ معتزلہ اور جو عقل پرست لوگ تھے ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں قرآن مخلوق ہے جی ہاں تو اسی بات کو اس سے پہلے میں نے بیان کیا تھا اور یہاں بھی امام نے بیان کیا اور اسی کو, کو آگے بڑھاتے سن فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تکل و حقیقتاً کہ اللہ رب العالمین نے حقیقت میں کلام کیا یعنی اللہ رب الامین کا حقیقی کلام ہے یہ اللہ رب العامین نے کلام کیا جب امین نے سنا جب امین نے آ کر کے ہمارے نبی کو پڑھایا سنایا ہمارے نبی نے صحابہ کو سنا اس طریقے سلسلہ اور در سلسلہ یہ چل رہا ہے قرآن کریم کے تعلق سے لہٰذا حقیقت میں اللہ تعالی کا کلام ہے یہ یہ اللہ تعالی کی حکایت نہیں ہے اللہ تعالی کی تعبیر نہیں ہے یہ جیسا کہ آگے بیان کریں گے کہ کچھ بدعقیدہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی تعبیر ہے یہ کلام کی یہ اللہ تعالیٰ کے حقیقی کلام نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سدائے بعض ہے اس طرح کا عقیدہ رکھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ حکایت ہے اللہ تعالیٰ کے حقیقی کلام نہیں ہے تو یہ سب بدعقیدگی ہے حقیقت میں اللہ رب الامی نے کلام فرمایا اللہ نے کیا کیا کلام کیا امام محمد غمبر رحمتہ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ ان لفظ اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا لفظ قرآن کے ساتھ مخلوق ہے تو کہتے تھے وہ کافی ہے بداتی ہی ہے میرا لفظ قرآن کے ساتھ امام ابن وسنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لفظ کی بڑی اچھی تشریقی و فرماتے کہ اس کا دو معنی ہے کہ میرا لفظ یعنی لفظی بالقرآن مخلوق کہ جو لفظ میں پڑھتا ہوں قرآن کا یہ مخلوق ہے اس کا دو معنی ہے ایک معنی تو یہ ہے لفظ کا معنی ہوتا ہے تلفظ ادائیگی پڑھنا تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرا پڑھنا یہ مخلوق صحیح ہے کیونکہ انسان جو پڑھتا ہے بات کرتا ہے جو عمل کرتا ہے سب کیسے مخلوق ہے اللّہ رحمٰ کہ اللہ خالق ہماتا ہے اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ بھی اس کا خالق ہے لہذا قرآن کا پڑھنا بولنا یہ مخلوق ہے کیونکہ انسان اس کو پڑھتا ہے لیکن لفظ مراد کیا ہے جس کو پڑھا جا رہا ہے ملفوظ بھی قرآن اگر یہ مراد ہے تو پھر یہ کف رہی ہے یہ کیونکہ دونوں معنی لفظ کا ہو سکتا ہے لفظ کا معنی تلفظ بھی پڑھنا اور لفظ کا معنی ملفوظ بھی جس کو پڑھا جائے تو جو پڑھا جائے گا اس کے لحاظ اس کا معنی بدل جائے گا حکم بدل جائے گا اگر انسان کی تحریر ہے اس کو پڑھا جاتا ہے تو مخلوق انسان کی تحریر لیکن اگر وہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو مخلوق نہیں ہے تو یہ انہوں نے تفصیل بیان کی ہے اے اے امام شیخ نوسمی رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد بلحم الرحمۃ اللہ علیہ کی غور کی اور اس کا مانا نے بیان کیا ہے کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پڑھا جائے یعنی قرآن ملفوظ میں ہی جس کو ادا کیا جائے تو ادا کرنا ہمارا تلفظ اور پڑھنا یہ تو مخلوق ہے لیکن جس کو ہم پڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا کلام مخلوق نہیں تو امام محمد بلحمب الرحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی جس کو پڑھا جائے تحریر قرآن کو کہے مخلوق یہ ان کا مانا مراد ہے یہ مانا نہیں ہے کہ پڑھنے کو وہ کہتے تھے کہ وہ مخلوق نہیں ہیں وہ اس بات کے خیر تھے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ مخلوق ہے ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بولنا آواز دینا یہ سب مخلوق ہے وہ اللہ خالق ماتا ہر عمل کو اللہ نے کیا کیا ہے اس کو پیدا کیا جسے اللہ نے ہم کو پیدا کیا اسی لیے اللہ نے بلابین ہمارے عمل کو پیدا کیا تو اس بات کے قائل تھے مام محمد الحمد الرحمۃ اللہ علیہ تو ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی قرآن کو جو پڑھا جاتا ہے محفوظ میں عمل کرنا نہیں پڑھنا نہیں جس کو پڑھ رہے ہیں ہم اس کے بارے میں اگر وہ کہتا ہے کہ مخلوق ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو مخلوق ماننا قرآن کو یہ بہت بڑا کفر یہ پورا دین درام براہم ہو جاتا ہے یہ قفر کی انتہائی ہے تو اس لیے وہ کہتے ہیں شیخمین علیہ ماہانہ یہ ہے کیونکہ بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ ہمارا پڑھنا یہ مخلوق ہے جسے امام بخیر رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی خلوف و فل بات تو یہاں پر یہ تعارف ہو جاتا ہے کہ امام محمد الحمد الرحمۃ اللہ یہ فرماتے ہیں امام بخیر رحمۃ اللہ علیہ کے قول ہے تو شیخ ام و سم اللہ علیہ دونوں کے تدبیخ دی ہے تدبیق یہ دیا ہے کہ امام محمد بمبر رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو ہم پڑھتے ہیں جو پڑھا جائے اگر اس کے بارے میں وہ کہتا ہے اور لفظ سے مراد ہو لیتا ہے تو وہ اور اس کو مخلوق کہتے تو کفر ہے لیکن اگر لب سے مراد کیا لیا جائے پڑھنا تلاوت کرنا جو ایک عمل ہے تو یہ اس کے سب قائل ہیں کہ مخلوق ہے کیونکہ اللہ نے ہمارے عمل کو بھی پیدا کیا ہے بات واضح ہوئی کہ نہیں واضح ہوئی جی ہاں تو اللہ رب العالمین نے حقیقی کلام کیا قرآن کے تعلق سے اللہ نے کلام فرمایا اللہ کی صفت ہے کلام کرنا اللہ تعالیٰ اس صفت سے متصم ہمیشہ سے لیکن اللہ مشیت کے تحت کلام فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کی قسمت سے پہلے بتائی گئی کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہیں وہ ہمیشہ سے ہیں ٹھیک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑی ہوئی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے چہرہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ دو ہاتھ اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں یہ بشیت کے تابع نہیں ہیں کچھ صفات ایسی ہیں جو مشیت کے تابے ہیں اللہ تعالیٰ ان صفات سے بھی ہمیشہ سے ہمیشہ سے سے جڑا ہوا ہے وہ صفات اللہ تعالیٰ کے اندر ہمیشہ سے پائی جاتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ہے جیسے اللہ تعالیٰ جب چاہتا تب کلام کرتا ہے اللہ تعالیٰ جب چاہتا تب کلام کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو اللہ کلام کرنا اللہ کی مشیت کے تابے ہے اللہ تعالیٰ ہنستا ہے زہ کا لفظاتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس شفت سے ہمیشہ سے منتصف ہے لیکن وہ عمل کب ہوتا ہے اللہ کی مشیت کے تحت اللہ تعالی چاہتا تب لیکن کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالی جس میں مشیت کا عمل کا نہیں ہے جیسے اللہ تعالی کے لیے ہاتھ اللہ تعالی کے لیے کا علم اللہ کا علم سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا اللہ کو علم آتا نہیں ٹھیک ہے یہ اللہ تعالی کے لئے جو چہرہ ہے اللہ تعالی کے لیے منیاں ہیں اللہ تعالی کے دو قدم ہیں اللہ تعالی کے دو ہاتھ ہیں یہ ساری چیزیں ایسی صفات ہیں جو اللہ تعالی کی مشیت کے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جات سے ہمیشہ سے جڑی ہوئی ہیں کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ کی مشیت کے تابے ہیں ان میں سے کلام کرنا اللہ تعالیٰ کا آنا اللہ تعالیٰ کا نظور فرمانا اللہ کا تعجب کرنا اللہ تعالیٰ کا ہنسنا یہ ساری صفات کیا ہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت کتابیں تو کلام بھی اللہ کی مشیت کتابیں ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کلام کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس صفت سے ہمیشہ سے منتصف ہے یہ صفت حادث نہیں ہے کہ ابھی نہیں صفت پیدا ہوئی جیسے ایک انسان ہے انسان بچہ رہتا ہے تو اس کو بولنے کی طاقت نہیں رہتی ہے جب بڑا ہوتا ہے تب بولنے کی طاقت اس کے اندر آتی پہلے نہیں رہتی ہے انسان پہلے چل پھر نہیں سکتا بچہ ابھی جب ایک سال دو سال کا ہوتا چل تب چلنے پھرنے قابل ہوتا اس وقت اس کے اندر صفت پیدا ہوتی ہے پہلے سے صفت اس کے اندر نہیں تھی بعد میں پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا نہیں ہے نوعز بلّہ مظالک اللہ الشفا سے ہمیشہ سے متصف ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی جب مشیت ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو صفت کو انجام دیتا ہے جب چاہتا اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے اللہ نے موسا سے کلام کیا امبیا سے کلام کیا ہمارے نبی جناب عربی محمد الرس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابے ہے یہ لیکن اس صفت اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے متصف ہے ایسا نہیں کہ صفت بعد میں پیدا ہوتی نوز بلّہ نہیں جیسے بندوں کے اندر بعد میں صفت آتی ہے چلنے کی بات کرنے کی ہے نا علم کی صفت انسان پیدا ہوتا ہے پیدا ہوتا تو اس کے پاس علم نہیں رہتا ہے انسان کے پاس علم نہیں رہتا ہے لیکن بعد میں علم اس کے اندر آتا ہے اللہ تعالی علیم ہے ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا تو اللہ تعالی کی جو صفات ہوتی ہے کچھ فیل ہیں یعنی اللہ تعالی کے مشیت کے تابے اور کچھ صفات ایسی ہیں جو مشیت کے تابے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ان صفات سے منتصف ہے اور اللہ کی مشیت کے محتاج نہیں تابع نہیں ہوتی ہیں تو مسلم فرماتے جو حقیقت اللّہ رب الام نے حقیقت میں گفتگو کیا وہ ان حضر قرآن الجی ان ضی الحمد الصلی اللہ علیہ وسلم ہوا کلام اللّہ حقیقت اللّہ کلام عی کی قرآن جو نبی پر نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اللہ تعالی کے حقیقی کلام ہے اللہ کے علوہ کسی اور کا کلام نہیں ہے یہاں ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں وہ کہ قرآن کریم اللہ اب الامی نے کبھی کبھی نسبت کس طرح کی ہے قرآن کی جب الامین کی طرف کرتی ہے کبھی ہمارے بھی صلی اللّہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی ہے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن محمد, محمد کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن جب المین کا کلام ہے نہیں اللہ کلام آغری اللہ کے علامہ کسی کلام نہیں ان کی طرف جو نسبت کی گئی ہے یہ مبلک کی حیثیت سے کس کی حیثیت سے مبلک کہ اللہ کے اس کلام کو پہنچانے والے ہیں قرآن اللہ کا کلام جبل امین کے ذریعے سے ہمارے نبی پر نازل ہوا اور ہمارے نبی کے ذریعے سے دنیا کے اندر اللہ رب العامنس کو عام کیا تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو پہنچانے والے ہیں مبلغ ہیں لوگوں تک پہنچانے والے تو یہ حقیقت میں ان کی طرف نسبت نہیں ہے اور حقیقی نسبت قرآن کی یا کسی کلام کی جو شروع میں کہتا ہے اس کی طرف ہوتی ہے حقیقی نسبت تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شروع کیا امین و بدا جیسا کسی پہلے کہا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے شروع ہوا وہ یہ لیہ اللہ ہی کی طرف پلڑ کر کے جائے گا تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہی ہے یہ لیکن جبیل امین اس کو پہنچانے والے ہیں ہمارے بھی اس کو لوگوں تک پہنچانے والے ہیں مبلغ ہیں اس لیے کبھی کبھی قرآن کی نسبت کلام کی نسبت ان کی طرف کر دی گئی اس لیے نہیں کہ وہ اس کو کرنے والے ہیں اور ابتدا ان سے ہوئی نہیں ابتدا اللہ تعالیٰ سے ہوئی یہ پہنچانے والے ہیں قرآن کریم کو اس لیے کہتے اللہ کلام آ گئی نہیں یہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا کلام نہیں ہے یہ اور جہاں نسبت کر دی گئی جیسے اللہ نے کیا کہا ان لقول قول رسول کریم یہ جب امین جو بزرگ رسول ان کا قول ہے تو کیا یہ ان کا قول حقیقت میں نہیں ہے چونکہ پہنچانے والے مبلغ ہیں اس لیے اللہ نے ان کی طرف ان کی عزبت کر دی ورنہ حقیقت میں کلام اللہ رب العالمین کا ہے یہ کون ہے یہ مبلغ ہیں پہنچانے والے ہیں قرآن کریم کو لوگوں تک اس لیے نسبت کر دی گئی ان کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچ رہا ہے ورنہ حقیقت میں کیا اللہ رب العالمین کلام ہے ولاج اطلاق القول بے انہ حکایت ال کلام اللہ اور عبارتن اور یہ کہنا بھی درست اور جائز نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کی حکائت ہے یا تعبیر ہے جسے بہت سارے مطالعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کلام کی تعبیر ہے یہ اللہ کے کلام ہے اس کی تعبیر ہے تعبیر سمجھتا جیسے خلاصہ کہ مثال کے طور پر آپ درس سن رہے ہیں اور جا کر کے درس کی تعبیر آپ کر دیں کہ بھائی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا یہ تعبیر آپ بیان کر دیں گویا کہ آپ نے جا کے وہاں خلاصہ بیان کر دیا اور پوری بات آپ نے وہاں نہیں بیان کی تو کہتے ہیں کہ تعبیر نہیں ہے یہ اور یہ حکایت بھی نہیں ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی کئی کی حکایت ہے نقل ہے نہیں یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے یہ کیا حقیقت ہے یہ کیا حقیقت میں اللہ رب الامین کا کلام ہے یہ سدائے بازگشت نہیں حکایت معنی ہوتا جیسے انسان آواز نکالتا ہے تو آواز دوسری ٹکرا کر کے آواز نکلتی ہے تو یہ نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی کلام ہے یہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے جبی العمین نے اس کو سنا اور آ کر کے انہوں نے ہمارے نبی کو سنایا اس کو تو یہ اللہ کے کلام کی تعبیر بھی نہیں ہے یہ رہی ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے کلام کی حکایت ہے بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا حقیقی کلام ہے پھر آگے فرماتے بل اذاکر الناس او کتبو فل مساحب علام یخر البا علی کام اللّہ تعلّہ حقیقت لوگ قرآن مجید کو مصاحب میں لکھیں یا اسے پڑھیں وہ اللہ کے کلام ہونے سے خارج نہیں ہوتا یعنی انسان قرآن پڑھتا ہے تو بھی اللہ کا کلام ہی پڑھتا ہے اور یہ مصابق کے تب دیا گیا بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ نہیں کہ مخلوق ہو گیا اور آپ روشنائی کو پیپر کو مخلوق کہہ سکتے ہیں لیکن جو اللہ تعالیٰ کے جو کلام ہے جو ہم پڑھتے ہیں یہ اللہ ابرامین کا کلام ہے ہمارے سینے محفوظ ہو جاتا ہے سیرے محفوظ ہونے کی وجہ سے بھی وہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے نہیں نکلتا ہے کہ اللہ کلام نہیں رہے گا وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس لیے قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں سے قرآن کو اٹھا لے گا قرآن اور یہ جو مصائب ہیں یہ تمہارے سامنے موجود ہیں یہ سارے پیپر رہ جائیں گے لیکن حروف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھا لے گا تو یہ سارے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ چاہے انسان اس کو پڑھے چاہے سینے کے اندر محفوظ رکھے چاہے اس کو پیپر پر لکھے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے لکھنے سے یاد کر لینے سے اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے سے وہ خارج نہیں ہو جاتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں رہے گا بندے کے کلام ہوگئے نا اس بلا نہیں وہ اللہ تعالیٰ کا کلام کس کا کلام وہ اللہ ابرامن کا جیسے کوئی بادشاہ کوئی آرڈر دیتا ہے تو اس آرڈر کو لکھا جاتا ہے تو وہ آرڈر اللہ بادشاہ کا ہے کہ اس کا کلام اسی کا کلام رہے رہ گا یہ آپ اسے چاہے پڑھ کر کے سنا دیں چاہے اسے پیپر میں لکھ دیں وہ اس کے بادشاہ کے کلام سے نہیں نکلتا اسی کا کلام رہتا ہو تو اللہ کے لیے مثال ہے کہ یہ کلام اللہ ہر ملامین کے چاہے اسے پیپر پر لکھیں چاہے آپ اسے یاد کر لیں چاہے آپ اسے یاد کر لیں آپ نے اللہ کے سور کی حدیث یاد کر لی تو کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے سور کی حدیث سے یہ کہیں ہم کہتے ہیں کہ ہماری بات ہے یہ ہماری حدیث نہیں اللہ کے سور کی حدیث کہی جاتی ہے ہم نے یاد کر لیا اس کو قرآن کو یاد کر لیا ہم نے اللہ کے کلام کو تو کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے یہ نہیں کہتے انسان کلام ہو گیا اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ہر حالت میں کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ کے کلام سے نکلتا نہیں وہ چاہے آپ اسے پیپر میں لکھیں چاہے مصاب میں لکھیں چاہے سینے میں یاد کر لیں جیسے بھی ازبر یاد کر لیں وہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہی رہتا ہے فن نل کلام ان نما اداف و حقیقت و مبتدی ان کیونکہ حقیقت میں کلام کی اضافت اور نسبت اس شخص کی طرف کی جاتی ہے اس ذات کی طرف جو شروع میں اس کو کہتا ہے لا منقال و مبلغن اس کی طرف نسبت نہیں کی جاتی ہے جو مبلغ کی حیثیت سے اس کو لوگوں تک پہنچاتا ہے ٹھیک ہے جس نے پہلے کہا اس کو اسی کلام کہا جاتا ہے مثال کے طور بادشاہ کوئی فرمان آتا ہے اور کوئی وزیر اس کو پڑھ کر کے سناتا ہے تو کیا کہتے وزیر کا فرمان ہے یا بادشاہ کا فرمان ہے کس کا کہا جاتا ہے بادشاہ کا فرمان کہا جاتا ہے یہ نہیں کہتے وزیر کا فرمان ہے وزیر ناقل نقل کرنے والا ہے وزیر لوگوں تک پہنچانے والا ہے ایسے انبیاء ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلام کو لوگوں تک پہنچایا جیب امین نے ہمارے نبی تک پہنچایا ہم آپس میں اللہ کے کلام کو ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں مبلغ ہیں ہم جو بھی انسان کسی دوسرے کلام اللہ کا پڑھ کے سماتا ہے یا اس کو تعلیم دیتا ہے اللہ کے کلام کو دوسروں تک پہنچاتا ہے تو مبلغ ہے وہ ایک ہے وہ اللہ کے کلام کو لوگوں تک پہنچانے والا ہے حقیقت میں اس کا کلام نہیں وہ اللہ تعالی کا کلام کیونکہ جس نے اس کو کہا ہے اسی کی طرف اس کی نسبت حقیقت میں کی جاتی ہے اور کہنے والا کون ہے کلام فرمانے والا کون اللہ عبامین کی ذات اللہ نے اس کو کلام کیا ہے تو یہ اللہ تعالی کا کلام ہر حال میں رہتا ہے کسی بھی صورت میں انسان اللہ کے کلام سے وہ نہیں نکلتا ہے وہ واہ کلام اللہ حروف و معانی اللہ کا کلام حروف اور معانی دونوں کے لحاظ سے ہے اللہ کے جی حروف ہے علی بلام بیم جو سورہ ناز سے لے کر کے سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس کی آخری آیت اور آخری حرب تک یہ سارے کے سارے حروف اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب اللّہ تعالیٰ کا کلام اور اس کے جو مہانی وہ بھی اللہ ابرامین ہی کی طرف سے ہیں ولی سا کلام اللہ الحروف دون المانی اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام صرف حروف مہانی نہیں ہے پھر مطلب کیا رہ جائے گا اگر یہ ہم پڑھیں اس کو اور کہیں کہ اس کا کوئی معنی مطلب نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ کرام پڑھیں پلا اوز بناس یا پلا اوز فلک ہم پڑھیں یا اس طریقے سے سورے کوثر پڑھیں عت الکرسی پڑھیں کہیں صرف حروب اس کا کوئی معنی نہیں ہے کیا مطلب اس کا ہو گیا پھر اس کا مطلب یہ کہ کوئی مانا نہیں اس کا مانا ہی نہیں ہے کوئی تو کیا فائدہ اس کا پڑھنے کو ایک بے جان ایک کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے تو کلام کا مانا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کلام کے ایک معنی ہوتا تو معنیٰ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے اس معنی کو اللہ رب العالمین نبی کو بتایا نبی نے امت کو بتایا تو ہر جو حروف ہیں اور معنی دونوں اللہ تعالی کی طرف سے ہیں یعنی کہ صرف ہر فائیے اس کا کوئی معنی مطلب نہیں ہے ٹھیک ہے ہم اس کو پڑھ رہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہے ایسا نہیں ہے قرآن کی کچھ جسے حروف مقدعات ہیں عرف العمی اس کے بھی معنی ہے لیکن اس کے معنی کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے حروف مقطعات کے جو حروف ہیں ان کا معنی ہے لیکن ان کے معنی کو اللہ اللہ جاننے والا ہے ہم کیوں پڑھتے کسی اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں عجر دیتا ہے ایک رب پر نہیں کے انسان کو ملتی تو قرآن کے الفاظ کے حروف کے معنی ہیں ہمیں کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے کوئی مطلب اس کا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے قرآن کے جو حروف ہیں اس کے معنی ہیں تو وہ فرمات کو کلام اللہ حروف ہے اللہ کلام صرف حرفوں کا نام نہیں معنی کو چھوڑ کر کے غلط معنی دول حروف اور نہ ہی صرف کا نام حروف کو چھوڑ کر کے ایسا بھی نہیں کہ قرآن حروف کا نام نہیں معنی کا نام ہے یعنی تعبیر کو ہم اللہ کا کلام کہہ دیں یا اللہ تعالیٰ کے کلام کی حکایت کو اللہ کا کلام کر دیں ایسا نہیں ہے یہ حروف اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ کے کلام دونوں اللہ العالمین کی طرف سے ہیں. اس کے ذریعے انہوں نے متضہ پر کیا ہے جو متضلاع ہیں ان کی کئی قسمیں ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ جو حروف ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں معانی اللہ کی طرف سے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ نہیں حروف یہ تعبیر ہیں کچھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکایت ہیں یہ کلام کی حکایت ہے یہ ہو وہی نہیں ہے حکایت ہے یہ ایک قصہ سمجھ کہ ایک کہانی بتائی گئی ایک ایک طرح سے اور یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کلام نہیں مختلف قسم کے ان کے اخبار ہیں تو انہوں نے آخر میں ان الفاظ کے ذریعے سے ایسے لوگوں پر رد کیا ہے کہ کی اللہ تعالیٰ کے حروف اور معنی دونوں مل کر کے یہ کلام اللہ بنتے ہیں ایسا نہیں کہ صرف حروف معنی نہیں یا صرف معنی ہم لے لیں حروف نہ لیں تو معنی آپ کس چیز کا لیں گے جب آپ کے سامنے الفاظ نہیں ہیں تو کس کا معنی آپ بیان کریں گے ہاں؟ یا اس طریقے سے حروف معنی ہی نہیں ہے اس کا کوئی مفہوم نہیں کوئی مطلب ہی اس کا نہیں ہے صرف حروف ہے یہ تو پھر یہ مطلب یہ ہو گیا کہ مخلوق ہو گئی جیسے آپ سورج چاند زمین ستاروں کو دیکھتے ہیں اس کا کوئی فائدہ یا اس لیے اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ایسے آپ گویا کہ آپ ایک مخلوق کو دیکھ رہے ہیں حروف کی شکل میں اس کا کوئی معنی نہیں ہے تو یہ سب جو کہنا ہے سب جا کر کے اسی جگہ پر لوٹتا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق نے عزب اسی لیے انہوں رد کیا کہ کی نہیں اللہ کا کلام ہے اللہ کے لاؤ کسی کلام نہیں ہے اور اس کے حروف اور اس کے معنی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں ایسا نہیں کہ صرف حروف اور معنی نہیں معنی ہے صرف ہیں اور حروف نہیں ایسا نہیں ہے سب کے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کیونکہ حروف مانے نہ مانے تو پھر کوئی اس کا مطلب نہیں رہ گیا آپ سے مانا مانتے ہیں حروف ہیں تو پھر جب کے سامنے الفاظ ہی مانا بیان کر رہے اس مطلب کر رہے کوئی مطلب اس کا الفاظ کے بعد معنی ہوتے نا پہلے الفاظ ہوتے کا مانا بیان ہوتا ہے. آپ کہیں معانی ہے یہ کیا اسی بدعیدی کی طرف ساری چیزیں لے جاتی ہیں کہ قرآن عزبی اللہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس لیے تمام چیزوں پر انہوں رد کیا اور کہا کہ یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کا کلام حروف اور ہر لحاظ سے یہ مخلوق نہیں ہے کیونکہ مخلوق ماننے میں پورا دین ملیامیٹ میٹ ہو جاتا ہے پورا دین ختم ہو جاتا ہے پوری شریعت ختم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کا حکم باطل ہو جاتا ہے پورا دین باطل ہو جاتا ہے لہذا یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں تھا اس لیے ماں محمد لحمد رحمۃ اللہ علیہ اس کے خلاف لٹے رہے اور اللہ رب العالمین کے ذریعے سے دین کی حفاظت کیے اور اللہ رب العالمین کو سرخرو کیا تو یہ قرآن کے تعلق سے تھا جو یہاں پر امام امن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کیا ہے آگ ایک دوسرا مسئلہ بیان کریں گے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار اہل ایمان اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اس میں بھی جو معتخلاء ہیں جامعہ ہیں اور اس طریقے سے بعد لوگ ہیں ان تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا اللہ کا دیدار نہیں کیا جائے گا نظب اللہ من تو یہ کہنا باطل ہے تو اگلے درس میں انشاءاللہ اس مسئلے کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ اس دعا کے البرامین ہمیں علم نافیتہ فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس عمل کرنے کی توفیق دے اور اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق جامعین و صاحبہ محمد ولا علیہ و صاحب المین وزاک الم اللہ علیکم اللہ وبرکاتہ